ڈاکٹر جاویدی اس کے اعلیٰ تو پھر کی سوا بدلائیں گے سردس اتنا بدلانا ہے کہ یہ جیو ٹی وی چینل پر آتا ہے اور دوسرے ٹی وی چینل پر آتا ہے اور بیدینوں کا انتہائی پسندیدہ اسکاذر ہے یہ حقیقت میں تو ہے منکر حدیث حقیقت میں منکر حدیث ہے لیکن صرحتن حدیث کا انکار نہیں کرتا بہت ہنر اور چازاکی کے ساتھ اپنا کام کرتا ہے اور لوگ اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں بہرحال حال اس کے جو نظریات ہیں یا جن اجماعی مسائل سے اس نے اختلاف کیا ہے آج میں ان کی فہرست آپ کو بتلا دیتا ہوں اس کی کتابوں کے حوالے سے پھر ان میں سے ہر ایک پر انشاءاللہ اللہ تفصیلی بحث کریں گے تقریباً تیس مسائل ہیں نمبر ایک یہ کہتا ہے کہ قرآن کی صرف ایک کرایت درست ہے باقی سب کرایتیں عجم کا فتنہ ہیں ایک کرایہ درست اور باقی جتنی بھی قراعتیں ہیں یہ کیا ہیں عجم کا فتنہ ہیں یہ بات اس نے اپنی کتاب میزان میں صفحہ نمبر پچیس اور چھبیس میں کہی ہے اور یہ میزان جو ہے یہ دوسری دفعہ چھپی ہے اپریل دو ہزار دو میں اس میں یہ بات موجود ہے دوسرا نظریہ اس کا یہ ہے کہ سنت جو ہے یہ قرآن سے مقدم ہے قرآن کی آیت کا مقام بعد میں ہے اور سنت کا مقام اس سے پہلے یہ بات بھی اسی میزان میں صفحہ نمبر 52 پر کہی ہے صفحہ نمبر 52 پر تیسرا نظریہ اس کا یہ ہے کہ سنت صرف افعال کا نام ہے سنت کس کا نام ہے افعال یعنی اقوال کا نام نہیں اس کی ابتداء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے افعال بھی کس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد دوسرے پیغمبروں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے ان کی ابتدا نہیں ہوتی یہ بات بھی اسی میزان میں صفحہ نمبر دس میں کہی ہے اور پھر آگے صفحہ نمبر پینٹ شرٹ میں دوبارہ کہی ہے نمبر چار کہتا ہے کہ سنت صرف ستائیس اعمال کا نام ہے ٹونٹی سیون باقی کوئی چیز سنت نہیں ہے کتنی سنتیں ہیں ستائیس یہ بات بھی اسی میزان میں سفر نمبر دس میں کہی ہے پھر آگے کہتا ہے کہ ثبوت کے اعتبار سے سنت اور قرآن میں کوئی فرق نہیں دونوں کا ثبوت اجماع اور عملی تواتر سے ہوتا ہے میزان صفحہ نمبر دس وہی اپریل دو ہزار دو ہزار نمبر چھے. کہتا ہے کہ حدیث سے کوئی اسلامی عقیدہ یا عمل ثابت نہیں ہوتا حدیث سے آپ کسی اسلامی عقیدے کو یا عمل کو ثابت نہیں کر سکتے بلکہ اس کے لیے کیا چاہیے آن چاہیے یہ بات بھی اسی میزان میں صفح نمبر چونسٹھ پر کہی ہے نمبر سات دین کے مشادر و ماخذ اور آن کے علاوہ دینی فطرت کے حقائق سنت ابراہیمی اور قدیم صحائف ہیں آپ نے اگر کوئی دلیل پیش کرنی ہے تو یا قرآن سے پیش کرو گے اور یا سنت ابراہیمی سے پیش کرو گے سنت محمدی سے تو ہے ہی محروم یا کس سے پیش کرو گے سنت ابراہیمی سے اور حدیث سے بھی محروم ہے تو کہتا ہے کہ قدیم صحائف حالانکہ قدیم صاحب کون سے جن سب میں تحریف ہوئی ہے جن کا کوئی وجود ہی نہیں یہ بات بھی میزان صفحہ نمبر اڑتالیس میں اس نے کہی ہے اسی والی نمبر آٹھ دین میں معروف اور منکر کا تعین فطرت انسانی کرتی ہے کون سی چیز اچھی ہے نیکی ہے اور کون سی چیز منکر ہے گناہ ہے ناپسندیدہ ہے اس کا تعین قرآن یا سنت نہیں کرتے بلکہ اس کا تعین کیا کرتا ہے انسان کی فطرتی سزیمہ انسان جس چیز کو معروف سمجھے تو وہ اچھی ہوگی اور جس کو منکر سمجھے تو وہ منکر ہوگی مطلب یہی ہے اس کا میزان صفحہ نمبر 49 یعنی 49 اور وہی طبع دوم اپریل 2002 میں نمبر 9 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کسی شخص کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا تم لہٰذا ہندو سکھ عیسائی یہودی یہ اس کے نزدیک پر اقتاب ہوں گے اوتاد ہوں گے اولیاء ہوں گے خدا جانے کیا ہوں گے یہ بات اس نے ماہنامہ اشراق یہ ان کا منتھلی رسالہ ہے جو ہر مہینے نکلتا تھا اشراق کے نام سے تو اس میں ماہ اشراق دسمبر سن دو ہزار میں اور اس کے صفحہ نمبر چون اور پچپن میں کہی ہے نمبر دس زکوٰۃ کا نصاب منسوس اور مقرر نہیں ہے یعنی کتنے مال پر زکوٰۃ آئے گی جب مالکس حد تک پہنچے کس لیمٹ پر پہنچے تو اس کے بعد اس پر زکوٰۃ پرست ہوگی اس طرح کا کوئی نصاب بنسوس اور مقرر نہیں یعنی نس سے ثابت نہیں ہے یہ بات اس نے کہی ہے قانونی عبادات صفحہ نمبر 119 میں جو اپریل سن 2005 میں چھپا ہوا ہے نمبر 11 اسلام میں موت کی سزا صرف دو جرائم یعنی قتل نفس اور فساد پھر عرض پر دی جا سکتی ہے تو لہذا مطلب کیا ہوا کہ مرتد اور محسن نظانی ان دونوں کو قتل کی سزا نہیں دی جائے گی یہ بات اس نے کہی ہے برہان صفحہ نمبر ایک سو پر یہ چوتھی دفعہ یہ کتاب چھپی ہے جون سن دو ہزار میں اور اسی طرح یہی بات میزان صفحہ نمبر دو سو تراسی میں بھی کہی ہے جو دوسری دفعہ اپریل دو ہزار دو میں چھپی ہے نمبر بارہ دیت کا قانون وقتی اور عارضی تھا اگر قطلِ خطا وغیرہ یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے جنادگہ تو اس میں جو دیت آتی ہے یہ قانون ہمیشہ کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ وقتی اور عارضی تھا یعنی اس زمانے میں تھا اب نہیں رہا یہ بات اس نے برہان صفح نمبر اٹھارہ اور انیس میں کہی ہے جو وہی تبیچارم جون 2006 میں ہے نمبر تیرہ قتل خطا میں دیت کی مقدار منسوس نہیں ہے اور یہ ہر زمانے میں تبدیل کی جا سکتی ہے اگر کوئی آدمی قتل آمد یا شبِ آمد نہ ہو بلکہ قتل خطا ہو تو اس میں اگر دیت آئے اس پر تو اس دیت کی کوئی مقدار ثابت نہیں ہے نفس سے یہ اس کا کہنا ہے اور جب سے ثابت نہیں تو ہر زمانے میں ضرورت کے مطابق اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے یہ بات اس نے برہان میں کہی ہے اور صفحہ نمبر اٹھارہ وہی طبی چارم ہے نمبر چودہ عورت اور مرد کی دیت برابر ہوگی حضران کہ یہ حدیثوں میں آگے اس کے وجہ سے آئے گی کہ عورت کی دیت جو ہے یہ مرد کی دیت کی آدھی ہوتی ہے برابر نہیں ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ برابر ہوگی اور یہ بات اس نے برہان صفر نمبر اٹھارہ میں لکھی ہے اسی طرح وہی برہان جو طبع چار میں ہے یعنی دو ہزار سی میں جو چھپی ہوئی ہے نمبر پندرہ قیدا کے مرتد کے لیے قتل کی سزا نہیں ہے اللہ جب اگر کوئی مرتد ہو جائے تو اس کو قتل نہیں کر سکتے یہ بات شاید اس نے اپنے بارے میں کہی ہو اس سے کہ جو اقادی بیان کر رہا ہے تو اب یہ مسلمان تو ہے نہیں یقینا مرتد ہے تو اب ڈرتا ہے کہ اگر اس ادا کو برقرار رکھا جائے تو اس کا اول هدف میں ہی بنوں گا برہان سپا نمبر ایک سو چالیس نمبر سولہ شادی شدہ اور کوار زانی دونوں کے لیے ایک ہی حد سو کوڑے چاہے کوئی آدمی شادی شدہ ہو اور زینہ کرے اور یا شادی شدہ نہ ہو اور زینہ کرے اللہ سب کی حفاظت کرے تو کہتا ہے کہ اس کی حد کتنی ہے سو کوڑے حضام کہ آپ نے کیا پڑھا ہے اشیخ وشیخت وجا زنایا فر جموں میں ان کو کیا کرنا ہے جم کرنا ہے یہ بات اس نے میزان میں کہی ہے صفحہ نمبر 299 اپرے دو سو ننانوے تب دو دو اگذی بات مزے کی کہہ دے کہ شراب نوشی پر کوئی شرعی سزا نہیں ہے میں کش بنو میں نوش بنو میں خار بنو یہ سب کچھ بنو دی دیگر غم خار بنو تو کہہ دے اس کی کوئی سزا نہیں ہے برہان صفحہ نمبر ایک سو اٹیس جون دو 2006 نمبر اٹھارہ غیر مسلم بھی مسلمانوں کے وارث ہو سکتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں وہ مسلمانوں کے وارث بن سکتے ہیں اگر کے تم نے پڑھا ہے کہ ضائع رسو مسلمان کافرا کافر مسلمان کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا اور مسلمان بھی کافر کا وارث نہیں بن سکتا یہ بات اس نے کہی ہے میزان صفح ایک سو میں وہی طبیعتوں اور اپریل دو ہزار دو میں جو ہے نمبر انیس سور کی کھال اور چربی وغیرہ کی تجارت اور ان کے استعمال شریعت میں ممنوع نہیں ہے کوئی خنزیر کی کھال کا کاروبار کرے یا اس کی چربی کا کی بزنس کرے ان دونوں چیزوں کو بیچے خریدے استعمال کرے تو شریعت میں جی ممنوع نہیں ہے یہ بات اس نے کہی ہے ماہ اشراق میں جو صفحہ نمبر انیس یعنی سیونٹی نائن پر ہے اور یہ ماہنامہ اشراق اکتوبر نائنٹین نائنٹی نائن میں چھپا ہوا ہے اور میزان صفحہ نمبر تین سو بیس میں ہے طبع دوم اپریل دو ہزار دو میں نمبر بیس اگر معیت کی اولاد میں صرف بیٹیاں ہوں وارث ہوں اگر مزید کی اولاد میں صرف بیٹیاں وارث ہوں یعنی لڑکے نہ ہو تو ان کے والدین یا بی بی شوہر کے حصوں سے بچے ہوئے ترکے کا دو تہائی حصہ ملے گا ان کو ت... کل ترکے کا دو تہائی نہیں ملے گا عالان کی میراث میں تم نے کیا پڑھا ہے کہ اگر صرف بچیاں ہیں تو ان کو پورے مال کا دو تہائی ملے گا پورے مال کو جب حصوں میں تقسیم کریں گے تو اس میں سے دو حصے اٹھا کر ان بچیوں کو دیں گے یہ تم نے پڑھا ہے مگر یہ کیا کہتا ہے کہ دوسرے جو زبی الفروز ہیں ان کے حصے دے دیں اور ان کے بعد جو بچے تو اس میں سے دو تہائی دیں گے یہ بات بھی میزان حصہ اول اولصفیٰ ستر جو مئی نائنٹی نائنٹین ایٹی فائیو میں چھپی ہوئی ہے مئی مئی تو یہی ہے نا اس کو تم میں کہتے ہو تم کیا کہتے ہو میں کہتا ہوں اسپیلنگ کیا ہے اس کی ایم اے وائی اچھا اور جب تم کہہ رہے میرا تو کیا کہتے ہو ایم وائی وہاں پر وائی تو یہاں پر وائی کو وائی غائب کرتے ہو تمہاری انگریزی مجھے سمجھ نہیں آتی جب تم اے بی سی پڑھتے ہو تو کہتے ہو اے بی سی ڈی ایسے کہتے ہو نا اور پھر اے کو کیا کہتے ہو اب یہ تو سراہدن جھوٹ ہے ٹیچر تمہاری انگریزی کی ترقی جو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی ہے وہ شاید میں پہلے کہ دفعہ بتلا چکا ہوں کہ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ہمیں جو انگلش سکھائی جاتی تھی تو ہفتے کے دن کو کہتے تھے کہ سٹ چھر ڈے ٹھیک ہے پھر جب یہاں شروع میں آئے تو وہ سٹ چھر ڈے کے بجائے سچر ڈے ہو گیا ترقی ہو گئی پھر میرے سامنے سامنے وہ سچر ڈے سے بھی سا سے ہو گیا <تصفح> <تصفح> یہ جی تین انقلاب ایک لفظ میں میرے سامنے آئے ہیں ایسا ہے نہیں کیا ہوگا تم ایسی انگلیش بولتے ہو جیسے منہ میں گرم آزو رکھے ہونا تو سارے الفاظ بول نہیں سکتے خیریت تمہارے دماغ کو حاضر کرنے کے لیے میں نے کہہ دی تو مئی انیس سو پچاسی میں اور میزان صفا ایک سوتا صفحہ ایک سو اڑسٹھ طب اپریل دو ہزار دو میں ہے یہی بات نمبر بائیس کھانے کی صرف چار چیزیں حرام ہیں کھانے کی صرف چار چیزیں حرام ہیں خون مردار سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبی باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کے نزدیک کیا ہیں یہ بات بھی میزان صفر تین سو گیارہ میں ہے اسی حوالے میں نمبر تئیس بعض انبیاء قتل ہوئے مگر رسول قتل نہیں ہوا مگر کوئی رسول قتل نہیں ہوا حالانکہ یہ دعویٰ بلا دلیل ہے یہ دعویٰ کیا ہے بلا دلیل رسولوں میں حضرت ذکری علیہ السلام کا بیان ہے ان کا نام رسولوں میں آتا ہے اور ان کے بارے میں ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا تھا عاری سے چھیر دیا گیا تھا اور پتہ نہیں کتنے اس طرح کے رسول ہیں تو یہ دعویٰ کیا ہے بلا دلیل ہے میزان حصہ اول صفحہ نمبر اکیس میں اور متبوعہ انیس سو پچاسی میں آگے مزے کی بات ہے نمبر چوبیس کہتا ہے کہ یاجوج ماجوج اور دجال سے مراد مغربی اقوام ہیں یورپین لوگ یہ جو نام آیا ہے اس سے کون مراد ہیں ویسٹ والے یورپ والے اور دجال سے بھی یہی مراد ہے اور دوستی بھی اس کی ان ہے وکالت بھی ان کی کرتا ہے یہ بات اس نے کہی ہے ماہنامہ اشراق جنوری نائنٹین نائنٹی سکس میں اور صفحہ نمبر سکسٹی ون میں صفحہ نمبر اکسٹھ میں نمبر پچیس جانداروں کی تصویر بنانا بالکل جائز ہے کوئی شکی نہیں یہ ان کا جو ادارہ ہے المورد نام ہے اس کا تو اس کی طرف سے کتاب چھپی ہے تصویر کا مسئلہ اور اس میں صفحہ نمبر تیس پر یہی لکھا ہوا ہے نمبر چھبیس حضرت علیصیٰ علیہ السلام مفاد پا چکے ہیں یہ بات اس نے کہی میزان حصۂ ابو الصفع نمبر بائیس تا چوبیس پر جو نائنٹین ایٹی میں چھپی ہوئی ہے نمبر ستائیس کل تمہیں ایک موجودیہ تھا نا یہ اس کے مطابق ہے کہتا ہے کہ موسیقی اور گانا بجانا بھی جائز ہے موسیقی اور گانا بجانا بھی جائز ہے یہ بات کہیے ماہنہ میں اشراق مارچ سن دو ہزار چار میں اور پیج نمبر ان آٹھ پر بھی کہیے اور پھر انیس ان پر بھی کہیے آٹھ اور نو پر کہی ہے. نمبر اٹھائیس یہ تو مزے کی بات ہے تمہاری پسندیدہ بات عامر بھروں کر جاگرے سورہ جاگر کہتا ہے کہ عورت مردوں کی امامت کرا سکتی ہے ماہانہ میں اشراق مارچ سن دو ہزار چار اور صفحہ نمبر پینتیس سے لے کر تک یہ پورا ایک مضمون ہے کہنا کہ اسلام نے جہاد و قدال کا کوئی شرعی حکم نہیں چھٹی ہو گئی میزان صفحہ نمبر دو سو چونسٹھ طب عدوم اپریل دو ہزار دو آگے کہہ رہا ہے کہ اے اے اے نمبر تیس میں کہہ رہا ہے کہ کفار کے خلاف جہاد کا حکم اب باقی نہیں رہا اور مفتوح کافروں سے جزیہ دینا جائز نہیں میزان صفحہ نمبر دو سو نوے طب اپریل سن دو ہزار دو یہ ہے اس حضرت جی کے عقائد شریفانہ یا خیالات شریفانہ یا اشتہاجات شریفانہ ٹونٹی ون ہاں اچھا وہ مس ہو گیا وہ بھی مزے کی چیز ہے ویسٹرن والوں کے لیے تو ان کی فیوریٹ چیز ہے کہہ ہیں کہ عورت کے لیے دوپٹہ یا اوڑنی پہننا شرعی حکم نہیں ہے ماہنامہ اشراق مئی سن دو ہزار دو صفحہ نمبر سینتالیس سمجھ میں آئے اس کو لوگ بہت سنتے ہیں اور چونکہ انگریزی اردو عربی تینوں زبانوں میں اس کی مہارت ہے تو اس کی یہ بھی گمراہی کے پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور پھر چونکہ پاکستان سے چینل براتا ہے اور جیو ایک ایسی مصیبت ہے کہ نام تو اس کا جیو ہے لیکن حقیقت میں ہے مرو حقیقت میں کیا ہے مرو جتنی بے خز یہ چینل پھیلاتا ہے اور جتنی بے دینی یہ پھیلاتا ہے تو شاید شیطان اور اس کے چہرے اگر پوری جماعتیں اور لشکر بنائیں وہ اتنا کام نہ کر سکے جتنا اکیلے یہ چینل کر رہا ہے اور اتنا یہ اتنا اسٹرانگ ہے یہ کہ آج کل فوج اور اس کا اختلاف چل رہا ہے یعنی فوج بھی نہیں بلکہ ایجنسیاں آئی ایس آئی کے پاکستان کی ایجنسی یہ وہ ایجنسی ہے کہ جو دنیا بھر میں بدنام ہے اور امریکی ایجنسیاں اس کے سامنے پھیل ہو جاتی ہیں یہ اتنی خطرناک ہے لیکن اس کے سار اس کا مقابلہ چل رہا ہے اور ایجنسیاں ابھی تک اس کو بند کرنے میں ناکام ہوئی ہیں تو مطلب کیا ہے کہ اوپر سے اس کی پوری سرپرستی کی جا رہی ہے سپر پاورز وغیرہ کی طرف سے تو اس پر ہاتھ بھی اتنا آسان نہیں یہ, یہ ہے مصیبت یہ آخری بات ریکارڈ نہ کرنا نے بھی نہیں وہ نہیں کرنا وہ تو تمہیں بیدار کرنے کے لیے تم میں سے آدھے جب غائب ہو جاتے ہیں تو فکر ہو جاتی ہے کچھ کرنا چلو دے دو ابو